عز بلّہ سمیل من منشی طیم من حمزی وانفی و نفسی ولاح صبن دینا کفارو صباحو ان ناجم ولاء صبن دینا کفارو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ رکھیں صابقو کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں انّا لا یو کہ وہ عاجز نہیں کریں گے یہاں سے سب سے پہلے تو وہ کفار قریش مراد ہیں جو میدان بدر میں بھاگ کر جان بجا کے نکل گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ ہیں اور بڑے بڑے جو سردار تھے وہ قتل ہو چکے اور بہت سے لوگ قید ہو گئے تو مسلمان تو فتح یاب ہوتے چلے جا رہے انہوں نے دم دبا کے بھاگنا شروع کر دیا وہ جو بھگوڑے تھے مشرقی سب سے پہلا اس آیت کا مشداق وہ لوگ ہیں کہ وہ حرکت نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرہت سے بچ پیر نکل گئے ہیں اس کی گرہت سے کون نکل سکتا ہے اور اسے عاجز کون کر سکتا ہے ویسے الفاظ کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی کافر چاہے وہ میدان بدر سے بھاگنے والے ہیں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے کے کوئی بھی کافر ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے ہرگز نہیں بچا سکتا وہ اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے بچ نکلنے میں ہرگز کامیاب نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے ایسا ممکن ہی نہیں اگر دنیا میں اس گرفت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نہ بھی کرے تو موت کے وقت اور اس کے بعد وہ بچ کر کہاں جائیں گے ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں کسی پر گرفت نہ کرے اس کو ڈھیل اور چھوٹ دیے رکھے لیکن بالآخر تو اللہ کی گرفت میں آنا ہی ہے اور وہ اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے اللہ جب چاہے جیسا چاہے ان پر عذاب بھیج سکتا ہے لهم اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ عید الحمد الْخَيْلِ اور ان کے مقابلے کے لیے جتنی ہو سکے جتنی کر سکو قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو تو ہکو نبی ادول و ادوکھم جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے اللہ آخری اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی تم ڈراؤ گے جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے ومات الفی قوم انش انفی صبیر اللہ و فل کم و عن اور تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پورا پورا لوٹایا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا قوت یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناکیرا استعمال کیا ہے عام عموم ہے اس میں ہر طرح کی قوت خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو اس میں وہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں جو جنگ میں قوت کا ذریعہ بنتی ہے فزیکل فٹنس جسمانی قوت اور بڑے سے بڑا ہتھیار سب اس قوت کے اندر داخل ہیں عامر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے یہ آئے تلاوت کی آپ نے فرمایا یقین رکھو کہ قوت اصل میں رمی ہے رمی کہتے ہیں پھینکنے کو اس میں تیر پھینکنا بھی شامل ہے اور جدید اسلحہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور اس سے تیر سے ہلکی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں جیسے پیچھے آپ نے پڑا اللہ نے کہا ہوا مارا نہیں تھا مار اب وہ مٹی کی مٹھی پھینکنا یہ بھی رمی ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے پھینکنے کی قوت اب جو ہینڈ گرنیڈ ہے جدید دور میں بھی اس کو پھینکنے کے لیے بھی قوت بازو چاہیے جتنی قوت ہوگی اتنی زور سے دور پھینک سکے گا پھینکنے کی طاقت تیر اندازی آج کل جدید دور میں آرچری کا شعبہ تیر اندازی کا بڑی ترقی کر گیا ہے. پہلے تو کمانیں بڑی زور کے ساتھ چلانی پڑتی تھیں آج کل وہ گن کی طرح کمانے ہیں ان کا آسان استعمال ہے اور اس دور میں بھی اس جدت کے دور میں بھی سنائپنگ کے لیے سب سے مؤثر اور سب سے محفوظ اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ تیر ہے تیر کے علاوہ جو بھی گن استعمال کی جائے اس کو جتنا مرضی سیلنسر کر لیں بہر وہ آواز دے کے سنائپر کا پتہ دے دیں کہ کہاں سے بیٹھ کے سنائپر نے شوٹ کیا ہے آواز سے ڈائریکشن معلوم ہو جاتی ہے لیکن تین ایک ایسا بے آباد ہتھیار ہے, ہے کہ یہ چلانے والے کا پتہ ہی نہیں دیتا اور خاموشی کے ساتھ دور بیٹھے دشمن کو جا کے لگتا ہے تو تین اندازی آج بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید ہتھیار جیسے یہ مزائل وغیرہ یہ بھی اسی رمی کے اندر آتے ہیں کیونکہ یہ بھی دور تک مار کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور تک مار کرنے والی جو چیز بھی تھی آپ نے اسے استعمال کیا ہے جنگ میں اس کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا خط के منجنیک بھی دشمن کے خلاف استعمال کی گئی جس سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر دور تک پھینکے جاتے تھے کلے کی دیواروں کو مار مار کے پتھر وہ دیواریں کلے کی توڑ دیا کرتے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے غلبے کے دور میں ہر جدید ہتھیار استعمال کیا ہے پٹرول کا استعمال مسلمانوں نے بہت زیادہ کیا ہے اور بارود کی ایجاد کے بعد بھی ترک کھلافا جو تھے وہ طبوں کی تیاری سے غافل نہیں رہے لیکن مسلمانوں نے اس کے بعد اللہ کے اس حکم سے عائد الحمط المن کو اتنی غفلت برتی کہ مسلمان آج ہتھیاروں کے لیے بھی غیروں کا محتاج ہو گیا ہے پہلے مسلمان ہتھیاروں میں خود کفیل تھے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ اپنے لیے جدید ترین اسلح جدید ترین ہتھیار تیار کیا کرتے تھے اور جو چیز بطور ہتھیار استعمال ہو سکتی تھی انہوں نے کی پٹرول بم تو ایک عرصے تک مسلمانوں نے استعمال کیا پٹرول بم پٹرول کے ذریعے آگ لگا کے میدان میں دشمن کو جلانا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنی فوجوں کو اس نے نوجوانوں کو صحرا کی گرم تپتی ریت میں گرمیوں کے موسم میں دن کے وقت تربیتیں دے دے کے ان کو پکا کیا اور جب گوروں کے خلاف سلیبیوں کے خلاف لڑے تو سلیبیوں کو اپنی مرضی کے میدان میں کھینچ کے لیے آئیں اور پھر اوپر سے سورج کی تپش نیچے سے ریت کی تپش اور سلطان نے جگہ جگہ مٹی کا تیل اور پٹرول گرا کے میدان میں آگ لگوا دی اب یہ ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور سلطان کے جو سپاہی تھے مجاہد وہ اس چیز کے عادی ہو چکے تھے ہر لحاظ سے عائد الرحمتمن کو جس طرح کی قوت ہو سکتی ہے جتنی تمہارے میں طاقت ہے ان کے خلاف تیار کرے آج کل کر چھوٹے موٹے ہتھیار تو مسلمان بناتے ہیں لیکن بڑے بڑے ہتھیار بنانے میں کافروں کے محتاج ہیں جیسے ہوائی جہاز جنگی جہاز اسی طرح جنگی ہیلی کاپٹرس اور جنگی بڑی ہمفی گاڑیاں اور اسی طرح حتیٰ کمپیوٹرز اس میں غیروں کے محتاج ریڈار وغیرہ یہ سب غیروں کے رہم و کرم پر ہیں اور اگر خود بناتے بھی ہیں تو غیروں کے اشتراک سے اس طرح پاکستان نے جے جی ایف تھنڈر چائنا کے اشتراک سے بنایا ہاں یہ مشرف دور کے بعد کسی حد تک انہوں نے کوشش کی ہے اس میدان میں خود کفیل ہونے کی اس طرح عظراء اور خالد ٹینکس اور اس طرح کی چیزیں تو یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بڑے بڑے یہ جو ہتھیار ہیں اور جنگی جہاز اور سمانے آلاتِ حرگ و ذرب یہ سارے کافر مسلمانوں سے اس میدان میں آگے بڑھے ہوئے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کی دولت بھی لوٹ رہے ہیں ان کے وسائل اور دینی اقدار کو بھی چھین رہے ہیں اور جب چاہتے ہیں کہ تو ان ہتھیاروں اور جہازوں کی ضرورت جو مسلمانوں کو ہوتی ہے مسلمانوں کی ڈیمانڈ روک لیتے اور مسلمانوں کو بے باس کر دیتے ہیں پاکستان کو بھی یاد ہوگا ایسا ہی ہوا تھا آ رہی ہے امریکہ سے امداد آ رہی ہے وہ وہ امریکی اڈوں پر کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے جب اوور ڈیٹ ہو گئے تو لو جی اپنے تیارے بھی لے جاؤ اور اتنا عرصہ ہم نے رکھا ہے اس کا کرایا بھی لو یعنی یہ انداز اور طریقہ کار کافر مسلمانوں کے خلاف یہ شروع سے ہی اپناتے چلے آئے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے کہا ہے تو الحمد مستحطم کو جس طرح کی قوت تیار کر سکتے ہو تیار کرو اور مسلمانوں کی دین سے بے گانگی اور دشمن کی چال بازی اپنوں کی غداری اور تما اور حرص اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر بزدری اور جرت کا فقدان اس طرح کی فتنے اور پریشانیاں پیدا ہو گئیں حقیقت یہ ہے کہ جب کسی گاڑی پر ریل پر ہوائی جہاز پر سوار ہو کر ملک میں یا بیرونِ ملک سفر کرتے ہیں تو بڑی عجیب ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ سہولت کی جو اشیاء ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے دشمنوں کی بنائی گئی ہے ہم اپنے پر پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں کم از کم وہ مسلمانوں کو اپنے لیے خود تیار کرنی چاہیے اور یہ سارے کا سارا مسلمانوں کے رہنماؤں کا کیا دھرا ہے جو اپنے ہی عوام کی تصویر ہیں بار مایوس وہ حربیت نہیں ہونا چاہیے اور مایوس ہونا حربیت کسی صورت میں جائز نہیں نہ ہی کفار کو نا قابل شکست سمجھ کر ہاتھ توڑ کر بیٹھ جانا چاہیے تو کافر جتنے بھی کوشش کر رہے مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے اللہ تعالی نے فرمایا بے افواہی بلّہ مطمنوری ہی پلوکاری حلقہ فرون یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے کنوؤں سے بجھا ڈالیں لیکن اللہ تعالی تو اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک اس دین کی خاطر لڑتی رہے گی جابر بن سامورا رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ بن شعبہ اور جابر بن عبداللہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی احادیث کے اندر ان لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جو دین پر قائم رہنے والی اور غالب رہنے والی جماعت ہیں بہرحال اس وقت بھی مسلمانوں کی ایک جماعت کفار کے خلاف برسرے پیکار ہے اور مجاہدین اسلام اور کفار کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس میں اہل اسلام کی آزمائش یہ کس قدر باقی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال ہر آزمائش کے بعد انریسر آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں کے ہاتھوں کافروں کو کیفرے کردار تک پہنچا کے مسلمانوں کو نصرت اور غلبہ عطا کرے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنتل غمن غیر وم صالب اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے اگر تم جہاد اور کو چھوڑ دو گے تو کوئی نہ کوئی لوگ کو اللہ نے پہلے پیدا کرنے ہیں جو اس مقصد کو پورا کریں وہ میری بات دوسری چیز فرمائی گھوڑوں کی تیاری سے بھی اپنی قوت تیار رکھو اس حکم سے سوار فوج کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قیادہ لشکر کی نسبت سوار لشکر کی اہمیت ہے جبھی تو اللہ سبحانہ ہوا تو نے گھوڑے تیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ گھوڑوں کو سدھا کے رکھو تاکہ وہ جنگ میں تزمیل شدہ گھوڑے تمہارے کام آئیں رباط نقی اس میں جدید دور کی فوجی گاڑیاں ٹینک بختر گاڑیاں جنگی جہاز آبدوزیں بحری بیڑے جاسوسی کے آلات اور ادارے اعلام کے ذرائع میڈیا کے ذرائع یہ سب آ جاتے ہیں لیکن ان سب کچھ کے باوجود گھوڑوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلمہ ہے قیامت تک گھوڑوں کی ضرورت اور اہمیت کبھی نہ ختم ہوگی نہ کم ہوگی دور جتنا مرضی جدید آ گیا ہے لیکن خچروں اور گھوڑوں کے بغیر آج بھی گزارا نہیں ہے وہ مقامات جہاں پر کمک لے کے گاڑیاں پہنچ نہیں سکتی ہیلی کاپٹر اتر نہیں سکتا وہاں پہ یہی کام آتے ہیں پہاڑوں پہ وہ پہاڑ جو جنگلات والے ہیں وہاں نہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا ہے اتر سکتا ہے نہ ہی گاڑیاں پہنچ سکتی ہیں ایسی سڑکیں اور راستے بھی نہیں جتنے مرضی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے باوجود کئی ایسے مقامات ہیں کہ وہاں تک فوج کا پہنچنا ضروری ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے سڑک بنانا ناممکن ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹریکس پر پیدل سفر اور گھوڑوں اور کھچڑوں پر سفر کر کے پہنچتے ہیں یہ مشکل کام یہی مبارک جانور گھوڑا یہ سارا انجام دیتا ہے اور کسی جانور کے لباس کی بات کچر بھی کئی جگہ پہ آ کے جواب دے جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے گدا آگے بڑھتا ہی نہیں گھوڑا ہی یہ کام کرتا ہے اور نڈر اور بے باک ہو کے سارا کچھ لے کر پہنچ جاتا ہے اور پھر اسی طرح ایسے علاقوں میں کاروائی کرنا خاص کر دورندہ کاروائیاں ان کے لیے بھی گھوڑا آج بھی وہی اہمیت رکھتا ہے جو پہلے اہمیت رکھتا تھا عرو بارتی اور جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیلو محبود الفی نواسی القیلو اللہ یوم القیانہ یہ گھوڑے قیامت تک کے لیے ان کی پیشانیوں میں خیر باندھ دی گئی ہے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر ہے اسی لیے مسلمانوں کو ڈرائیور پائلٹ ملاح بحری مجاہد تیراک اور غوطہ خور ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین گھڑ سوار ہونا بھی لازم ہے کہ یہ سارا کام کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار بھی ہو گھڑ سواری بھی آتی ہو اور اس کا فائدہ کیا ہے تر ہی گونا بھی ادوبا کہ تم اس قدر مضبوط تیاری رکھو کہ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تمہارے ساتھ ہکر کدھر کی نا گد رکھنے والا وہ تم سے خوف کھائے مروب ہو جائے دہشت زدہ رہے لڑنے کی جرت ہی نہ کرے ان وادے دشمنوں میں مشرقین یہودی عیسائی جانے پہچانے منافق یہ سبھی شامل ہیں وہ من کا لا ہونا حکومت واہم کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے اس سے مراد مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے کفار اور کفار کے ہمدرد مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے منافق اس کے علاوہ کئی قومیں جو بظاہر تو اس وقت تمہارے خلاف نہیں ہیں اس طرح پاکستان کے لیے چائنا کو لے لیں پاک دوستی زندہ باد کے نعرے سبھی لگاتے ہیں, ہیں وہ بھی کافر ہیں اور بظاہر وہ اس وقت مسلمانوں کے لیے بے زر ہیں کیوں اس وقت آپ ان کی زندہ رہنے کے لیے ان کی مجبوری ہیں ان کی زندگی کی مجبوری بن چکے ہیں ٹھیک ہے مقصد برآری تک سارے کافر مسلمانوں کے یہاں بن جاتے آخری نہ مندو نہیں ہم لات اللہ علم القفر ملک واحدہ کفر سارے کا سارا ایک ہی ملت ہے جب لڑائی اسلام اور کفر کی ہوگی تو یہ چائنا کی دوستی پاکستان کے کام نہیں آئے گی اس کا مدد کفر کے پہ نہیں پڑنا ہے ایسے کافر جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے یعنی ایسی قومیں جو ظاہر اس وقت تمہارے خلاف نہیں ہیں لیکن موقع پانے پر دل میں تم سے لڑائی کا ارادہ رکھتی ہیں اللہ کو پتا ہے کہ وہ کون کون ہے اب مثال کے طور پہ چائنا جو رہداری دے رہا ہے پاکستان اس کو رہداری دے رہا ہے گرم پانیوں تک روس بھی رادے نے ٹپکا رہا ہے کہ چلو میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں لڑ کے تو گرم پانی تک نہیں پہنچ سکا تو چلو اسی طریقے سے آ جاؤ اور جب یہ چائنا اور روس کو پاکستان راہداری دے گا تو کتنا کمائے گا پاکستان ان سے ظاہر بات ہے کافروں کے پیٹ میں مروڑ تو اٹھنے ہیں کہ ہم سارا کچھ ان کو دے کے اور وہاں تک پہنچ رہے ہیں انہی پہ قبضہ کرو اور پہنچو وہاں پہ اس لیے کہا کہ تم اپنی تیاری رکھو تمہاری اپنی اندرونی خانہ اتنی تیاری اور قوت مضبوط ہو کہ یہ تم پہاڑے خلاف کاروائی کرنے کا حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکتے یہ برطانیہ نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا یہی طریقہ اختیار کیا تھا تجارت کے بہانے سے ہندوستان میں داخل ہوئے آہستہ آہستہ جگہ خریدی اڈے بنائے اور چلتے چلتے بڑھتے چڑھے گئے قوت اپنی پیدا کی اور پھر غداروں کو خریدا اور سارا کام کیا جب ہم راہداری کسی کو دیتے ہیں تو اب انہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ سارا یہ جو پورا ہی روڈ ہے یہ ساری ہماری کسٹڈی میں رہے گی انہیں کے چائنیز لوگ ہی کام کریں گے اور وغیرہ یہ سارا کچھ نہیں کے کھاتے ہیں اب مسلمان پاکستانی ان کے ساتھ معامل تو ضرور ہو ہیں لیکن اصل وہی وہ ہوں گے اب ان کے لیے ان کی سیکورٹی یہ وہ اس طرح کے کئی ایک مسائل معاملہ اور اگر مسلمانوں کی تیاری اور قوت کمزور ہو تو ان کا دل بھی للچا سکتا ہے جیسے برطانیہ نے کیا اسی لیے پہلے خبردار کیا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تیاری اپنی پوری رکھو تمہاری تیاری پوری ہوگی تو پھر یہ اس طرح کا سوچیں گے بھی نہیں اس سے وہ جن شیاتین بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ان کے خلاف قوت جمع رکھنے کا طریقہ اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرنا صبح شام کے اذکار نمازوں کی پابندی رات کو سونے کے اذکار بیت الخلاء میں جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا کھٹی لگانا برتن کو ڈھانک کے رکھنا بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے یہ اس غیر مرئی دشمن کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے اور ایک تو یہ تمہیں نقصان ڈائریکٹ طور پر نہیں دیں گے اور دوسرا جب اگر اس کا جنگی مانا کریں تو تب بھی مسلمانوں کی جب جنگی قوت ہوگی تو جنگی قوت اور تیاری کو دیکھ کر یہ جن شیاتین کافروں کو تمہارے خلاف لڑنے پر اکساہ اور ابھار نہیں سکیں گے بس, بس پیدا کریں گے ان کے دنوں میں کہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کر دو کیوں پتا ہوگا کہ ان کی تیاری ہے اگر یہ جن آر کے دلوں میں ایسی باتیں لائیں گے بھی تو وہ پھر بیٹھ کر سوچیں گے اچھا ان کے پاس اتنے ٹینکیں ہمارے اتنے ان کے اتنے جاد ہمارے اتنے ان کے مذائب اتنے ہمارے اتنے ان کے پاس اتنے ایٹم کام ہمارے پاس اتنے ان کی فوج اتنی ہماری اتنی کافر تو یہی گنتا شمار کرتا ہے نا تو جب تمہاری تیاری پوری ہوگی تو مسئلہ کوئی نہیں پھر وہ یہ سوچ کے جب کیلکولیشن کریں گے تو ٹھوس ہو کے بیٹھ جائیں یہ تو مسلمان کا خاصہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہمت اور جرت دی ہے وہ تھوڑی تعداد میں ہو تھوڑے وسائل میں ہو تب بھی چڑھ دوڑتا ہے کیونکہ اس کا توقل اور بھروسہ ان ظاہری اس پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ کی نصرت پر ہے بمات الفی و بن شعین اور تم جو کچھ بھی چیز خرچ کرو اللہ کے راستے یعنی جہاد میں وہ فنی نہیں تم وہ تمہیں لوٹا دی جائے گی یعنی جہاد فی صبر میں جو بھی مال خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا تمہیں مدرا دیں گے غنائم کی شکل میں مالف ہے کی شکل میں اور پھر آخرت میں بھی اس کے اللہ سلحانہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے و ان جناحسل فجن عَلَى اللَّهِ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تو بھی مائل ہو جا اور پھر اللہ پر بھروسہ کر ان نہ سمی العلیم یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یعنی بھرپور جنگی تیاری اور جہاد جاری رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمن سلو پر آمادہ ہو جائے گا سلو پر مائل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے سلو کی طرف مائل ہونے والوں سے سلو کر لینے کا حکم دیا ہے کیونکہ اسلامی جہاد کا مقصد دین کا غلبہ ہے اور دین کے غلبے کے لیے جہاد اساس اور بنیاد نہیں قیام خلافت قیام امن غلبہ دین اس کے لیے جہاد اساس اور بنیاد نہیں خلافت یہ نہیں کہ جہاد اگر ہوگا تو خلافت قائم ہوگی جہاد ہوگا تو دین گالے آئے گا جہاد ہوگا تو امن قائم ہوگا ایسی بات نہیں بلکہ جہاد ضرورت ہے اساس اور بنیاد ان تینوں چیزوں کی دعوت ہے خلافت غلبہ اسلام اور امن کا قیام وحد اللہ قبر من ہی اللہ <ہمنا> اللہ نے کیا ہے ایمان تمہارے دین کو بھی غلط غالب کرے گا خوف کو ختم کر کے امن بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اللہ کی بات کرنے والے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور یہ ایمان اور اگلے سالے پر قائم معاشرہ کھڑا ہوتا ہے دعوت کے نتیجے میں تو جہاد قیام خلافت یا غلبہ اسلام کی اساس اور بنیاد نہیں ضرورت ہے جہاں پر دعوت کے راستے مسدود ہوتے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے اسلامی دعوت کو روکا جاتا ہے یا حالات میں کشیدگی پیدا کی جاتی ہے وہاں جہاد ہوتا ہے اور جب یہ دوران ختم ہو جائے تو کافر سلح کرے آپ بھی کرے اور میں مسلمانوں کے لیے خیر اور بہتری ہے مسلمان جہاد میں کافروں کے خلاف لڑے گا کافر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا جہنم میں جائے گا اور سلح ہو جائے گی وحلہ ہو جائے گا عمل کا دور دورہ ہوگا مسلمان کافروں کے علاقے میں جائے گا دعوت دے گا تبلیغ کرے گا ان کو بھی اپنے ساتھ اسلام میں شامل کرے گا اور جنت میں لے جانے کا واحد کرے گا اسلام جہنم کو بھرنے کے لیے نہیں آیا جہنم کو تو لوگ پہلے ہی بھر رہے تھے اسلام آیا ہے جنت کو بھرنے کے لیے لوگوں کو جنتی بنانے کے لیے تو جہاد برت بقدر ضرورت کیا جائے اس لیے حکم دیا کہ اگر وہ سلو کی طرف مائل ہوتے ہیں فجن اللہ و تبکل اللہ ان کا بھی سلو کی طرف باعد ہو جائے اور اس پر اللہ پر توکل کریں اسی لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سلو حدیبیہ کو فتح مبھی قرار دیا اور مسلمانوں کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی فتح ہے چلتے ہم نے ساری کافروں کی مانی ہے پھر بھی فتح مبھی ہے لیکن اللہ نے شامل کیا کہ فتح مبی جو بنیادی دشمن تھے ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا جب معاہدہ ہو گیا تو پھر کیسر کو کسرا کو مقوقس کو فرقل کو خط لکھے اسلام کی دعوت پھر دور دور تک پہنچنے لگی اور اسلام تیزی کے ساتھ بڑھنے پھیلنے لگا ان کو پھر جب بے چینی لگی انہوں نے شرارت کر کے معاہدے کی ہلا کردی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جمع کیا اور مکہ پہ چٹائی کر دی اللہ نے مکا مکا کروایا اللہ سبھیان تعالیٰ نے سلح کو فتح کو بھی قرار دیا سلح کی صورت میں کفار کی عادت یا سازشوں کے خطرے کی آپ پرواہ نہ کریں علی اللہ اللہ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اور جس کا بھروسہ تبکل اللہ پہ ہو وہ کبھی مار نہیں کھاتا اس میں کوئی شک نہیں کہ کافر معاہدہ کر لیتے ہیں صلح کر لیتے ہیں لیکن کرتے خلاف کر دی ہی ہیں یہ ان کی عادت ہے لیکن پریشان نہ ہوں وہ توکل اللّہ اللہ پر تبکل کیجیے اننا وہ حوصیر علیم وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے جو عید اریداریوں کا فن حسبہ کلّہ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو بے شک تجھے اللہ ہی کافی ہے کا بنسری و بل مومن وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی مسلمانوں کے ذریعے اور اپنی مدد کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت بخشی اب بھی اللّہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ عمر تبکر کریں یہ اگر دھوکہ دینا بھی چاہیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں و اللہ فبعین قلوب اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی لع الفقل اردی جمی ان اللہ طبینہ قلوب اور زمین میں جو کچھ ہے آپ سب کچھ بھی خرچ کر لیتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں نہ ڈال سکتے والا کم اللہ اللہ قبینہ لیکن اللہ نے ان کے درمیان عرفت ڈالی ہے ان عزیز الحکیم یقیناً وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے یا حسب اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور ان کو بھی جو آپ کی پیروی کرنے والے مومن ہیں پیچھے اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو کافی ہے تو اسے شاید کوئی خیال کرتا کہ اللہ کی تائید صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے تو یہاں پر اللہ سخانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا بھی ذکر کر دیا کہ اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر حکم دیا ہے کہ وہ کہیں حسم اللہ و نعم بلوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کار ساد ہے مخلوق تو خود اپنے لیے کافی نہیں ہوتی وہ دوسروں کو کفایت کیا کرے گی مولانا صنا اللہ امرت سری رحمہ اللہ ایسے موقع پر ایک شعر پڑا کرتے تھے سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دہبال گے کیا وہ کلیجہ کسی کا تو مخلوق کی تو یہ حالت ہوتی ہے یہ اللہ صفحانہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا کار ساز ہے اور سب کو سنبھالا دینے والا ہے خود اللہ صفحانہ تعلیٰ نے کہا اللہ اللہ اگر یہ اراد کرتے ہیں تو آپ کہیں مجھے اللہ ہی کافی ہے اسی پر میرا تبکل ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے میں نے اسی پر تبکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے اور فرمایا اللہ فلا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے وہ یخ اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے سر بالی ہی تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے وہ اللہ فلی تو لہذا مومنوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ پر تبکل کریں اور ادھر تسلی دی ہے یا نبی حسب و اللہ اے نبی آپ کو بھی اللہ کافی ہے من اطبا کا مرمن اور جو مومن آپ کے اتباع کرنے والے ہیں انہیں بھی اللہ کافی